بمنابلش تلا الله علی الوالدی و بارک و صلی الله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 قبل از وفات، مرن پہ یامارک یا بس چلک تھوڑی جی بیان کرا جناب کے سامنے مگر اس پہ جناب سمات فرماؤ اللہ جہ شاہ نہور جیڑی آئے تریم تلاوت کیسم یعنی حکم تین اللہ, اللہ کی فرم بداری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 لیکن با ل میر تم میں سے جو امر والے ہیں انہوں نے جد واری آئی تو اب اتنا تکرار نہیں ہوا یہ سرکے حکمت اللہ تبارک و تعالی واسطے اللہ کی فرما برداری کرو یہ مستقل حکم کیوں آیا Alloy, temas, Israeli, osthate, बिल्कु اس واسطے کہ اس رات پاک دا امر حکم اطاعت وہ بالکل متلق اور غیر مشروط ہے اس واسطے کوئی شرط نہیں کیوں حاکم کیسلی اس جو حکم فرما ہے اتنے نہیں ویکنا جائز یا نا جائز جو آنا ہے وہ سب ضروری مردی. یعنی ضروری کا مطلب ہے اپنے مرمرتبے مطابق وہ فرض آجب کا آئے مستحب کا آ جس طرح مرضی آباہت دے وہ اپنے درجے مطابق مستقل حیثیت رکھدہ اللہ تعالی کا حکم تو فرمایا اور اللہ اللہ کی اطاعت کرو اگے آ گیا رسول واسطے تو فرمایا اور الرسول آ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 تصا کر گزرنا لہذا یہ سمجھنا کہ رسول صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم اطاعت ہونی ہے اس دی نفی کرنے میں آو. آیا اور کہے کہ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 تو بس تو فرب ہو جانی واجب ہو جانگی ضروری ہو جانی کرو گے تو یہ جاننا میں جان کا سبب بن جانا کتنے ہوں گل سنانا جا. مثلا <قص> دیکھو شریعت پا اے حکم تو نہیں آیا نا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 Allah. Allah. Allah. Allah. Uh -huh. سبحان اللہ یہ <laughs> مسئلہ اتنے بس اتنے تک چڑھتے لمبا کرنا دے پھر لما ہو جانا اتنے تک یہ سمجھ آ آیت مبارک دے متعلق جتنی تقریر چاہیے ہو گئی سمجھ نہیں لگی دی. اور صرف اس نام بھی گل اس اللہ جی میں صرف اسیلت کرنا کہ اس ترتیب اللہ رسور بردار کر لو ایب جیسی قرآن نے اگر کر لو تو اللہ تعالی طرف کیا کیا انم کیا, کیا, کیا اکرام کیا کیا سیلاد ہے پتا ہوں ایک بیل سنانا بی پاک نبی اللہ شریف مبارک مائی صاحب امام بحقی ربی اللہ تعالی حضرت بن مالک اللہ تعالی <تكلم> <محلو> اصل وہی کوئی میں جناب نو آسان کرانا یوسف بن اسماعیل سنانا بی پاک سیمر مائی بدھیر ہے ہجرت کیتی پاک نبی صلی اللہ وسلم ولے <gings> سونے نبی پاک کی طرف ہجرت کر کے ہجرت ابتدائی دنیا ادر ہے <gings> اپنا ایک نو عمر جب بچہ بھی نہ لے آئی مدینہ <gings> <gings> شریف اندر